من چار سو دو ہے چار سو دو اوراد فتح کے تعداد ہے جی اور اس سلسلے میں اولا فتح میں سے مقدس یا قرآن پاک میں جلال جلال قرآن پاک سلمان سے ایک درس کا دیا تھا اور سن میں قرآن پاک آیات کا ذکر کیا تو تھا اور یہ بھی بتایا تھا یہ سمقس قرآن پاک میں تعریباً پینتالیس مرتبہ مختلف آیات میں ذکر ہوا ہے ان میں سے چند ایک آیات ہم ہاں لوگوں کو سامنے بطور لو الثبوت پیش کر رہے میں سے دوسری آیت یہ اللہ حرمدین اللہ لطیف و الخبی ان اللہ لطیف الخبیرعمان کی نمبر سولہ تعالیٰ لطیف ال مبارک بین اور بڑا ہے لطیف الخبیر خبیر یعنی بڑا باخبر لطیف مبارک بین یعنی جو اثرات راس لوگوں کے سینوں میں مافی ہیں ان کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ خبریں جو لوگوں کے درمیان اشاد جائش ہیں جاری و ان سے بھی باخبر ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں ہے جو مخفی ہیں لوگوں کے سیلوں میں اس سوی بھی باخبر ہے جو اللہ معاشرے میں پھیل چکا ہے وہ اللہ کو پتا ہے اس علمیوں و احاطے سے کوئی چیز مفید نہیں ہے کوئی حسلت یا کوئی چیز اچھی یا بری رائی کے دانا کے برابر چھوٹی ہو اور فرض کرو کہ پتھر کی کسی سہد چٹان پتھر کی کسی سہد چٹان کے اندر یا آسمان کی بلندی پر یا زمین کی تاریخ گہرایوں میں رکھی ہو کوئی چھوٹی سی چیز وہ بھی اللہ تعالی سے مفید نہیں ہو سکتی جب وقت آئے گا وہاں سے حاضر کرے گا وہاں کر جو اللہ تعالی کر حاضر کرے گا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے. کو جانے عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے انسان کو بندے مومن کو چاہے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزاروں پردوں میں بھی ہزاروں پردوں کے پیشے بھی جو کام کیا جائے گا وہ اللہ پاک کے سامنے ہے है? اللہ کے لئے پردے معنی درد ہاں ہزاروں پردوں کے پیچھے بھی آپ کو یہ کام کرتے ہیں اللہ کو شیش کا بیلوم ہے چنانچہ نیکی ابدی کیسی ہی چھپ کر کی جائے اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے نیکی ابدی ہاں جی انسان جو ہے جو کام کیا جانے کے وہ دونوں جو ہے وہ اللہ پاک کے سامنے چنچ کی بدی کیسی ہی چھپ کر کے جائے اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالی کے لیے جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے ذات اباس کے لیے کسی بھی چیز کا جاننا اس کے مشکل نہیں ہے. اس طرح ہر چیز بہت دور ہو یا نزدیک چھپی ہو یا کھلی اندرے میں ہو یا اجالے میں آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں پہاڑوں کی چھوٹی پر ہو یا سمندر کی تہ میں سب کی خبر رکھتا ہے سب کی خبر رکھنا اسی الخبی جل و کی شان ہے ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کوئی چیز اس کائنات میں ذرہ کے برابر بھی اس ذات اور نظر سے نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے جانگر الخبی جل وہ ذات ہے جس سے کوئی باطینی خبر مفید نہیں ہاں جی عالم سفری اور عالم بالا میں دنیا اور آسمانوں میں کوئی بات ہو کوئی ذرہ حرکت کرے یا ساکن ہو کوئی جان بےقرار ہو یا مطمئن ہے اس کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے ہاں جی؟ یہ توجہات تو کے تحفظ میں اگرامی اللہ نے بے ان اللہ, اللہ تعالی جو بڑا باریک بین اور باخبر ہے ہاں جی؟ کتنی ہی چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک وہ چیزیں وہ ذرا جو آج کل کے مشین اور بینی آنکھ سے بھیجنے دیکھ سکتا ہو اللہ کے لیے وہ, وہ بڑی بڑی چیزوں کو کوئی فرق نہیں ہے اس کے جو ہے اس کی بینائی کے میں کوئی ہمارے آنکھوں کے لیے اس کے لیے سب برابر ہے اس کے سامنے کوئی ظاہر باطن والا مسئلہ نہیں چھپا ہوا اور ظاہر والا کوئی مسئلہ نہیں بڑا چھوٹے کا مسئلہ نہیں اور علم آتا ہے لہٰذا جان ہمیں ہمیشہ یہ بات اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس ہمارے نظر میں ہونا چاہیے ہم اس بات سے ہر کس نہ ہو جائیں کہ میرے رب کو ہمارا پتہ نہیں نوازر نہیں پوری کائنات کا ہر ذرا اس کے سامنے ہے ذات کا آمد سے کوئی چیز مافی نہیں ہے رانی میں ان سے کو بیان کرنے کا پرانے پاک سے میں مساج یہی ہے کہ ہم ان سے سبب لے لیں ہم ان سے نصیحت دے دیں رب ضلع کن مقدس صفات ہم اپنے رب کو پہچانے ہیں میرا رب جس کے سامنے میں سر میں سجود ہوں اس کا علم کتنا وسیع ہے اس کی معلومات کتنی وسیع ہے یہ عظیم کائنات کہ ہم انسان اس کو پہچان نہیں سکتے ہیں یہ کائنات کتنی عظیم ہے ہم اس کو نہیں جانتے ہیں جیسے آج کل سائنس بولتے ہیں نا آسمانوں میں جی ایک کا شانی ہزاروں کا کشانی لا خون کا لاکھوں کاشان ناسمازی کائنات میں اور ہر کاقاشان کے اندر فرماتے ہیں لا خون جو ہے ستارے ہیں اور ان میں جو ستارے ہیں اس زمین سورش سے کہیں کئی گنا بڑا ہے ہم اندازہ کوئی یہ کائنات کتنے وسیع ہے کتنے عظیم ہے ہاں جی ہمارے رب نے وہ اللہ جس کے سامنے ہم سروس جو ہوتے ہیں وہ کتنا عظیم نگرانی ہمیں اس کی عظمت تو ہویائی کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں اس کے سامنے بس بندہ ہی بن کے رہنا چاہیے اس کے سوا کوئی چیز سمجھ لے جو ہے مناسب نہیں ہے بندہ اس کے سامنے آپ خود کو کچھ سمجھے بلکہ آپ جتنا اللہ کے درگاہ میں جھکیں گے جتنا حضر میں فقیر سمجھیں گے بے بس سمجھیں گے بے چارہ سمجھیں گے اور کو ہر لہٰذا ہر ہر چیز میں ہر چھوٹے بڑے ہر چیز میں اپنے زندگی کے ہر حال میں اس کا محتاج سمجھیں تو وہ اللہ آپ کی سرپرستی کرتا ہے اللہ آپ کا خیال رکھتا ہے وہ آپ, ہے آپ کی مشکلات حل فرماتا ہے آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور آپ کو جو ہے جدید کے رستے میں ثابت قدم رکھتا جان گرام ہے ہاں جی ایک دوسرے ان اللہ, اللہ تھے لطیفیل لومان کیا کے لو مان کیا نمبر اس اس کے مانا کو دن میں رکھے محدود کو شارٹ کروں زیادہ لمبا آج کل سننے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا اس لیے محتاط زیادہ بہتر